فيلا دين رسولي انقا و من الذي صاحب اعمالنا ما ينتج هذا بالامشاده بالخيرات ان شاء اللہ آج پھر ہم اس کی طریقے بات کریں گے ادا سارا نے اپنے تمام واقعات ماقعات کو بیان دیا ہے وہ پانی تو جاتا ہے اور یہ سامان है ہیں ارے رام رام رام پھر رام رام کہہ کرا کیا مراد دینا چاہتا ہے یہ نا تاز لے کر جانتے ہیں اس کی ساتھی جو تفصیل وہ ہمیں آیات تکنیک ایک آیات ہیں لوگوں کے لیے یہ بات ادھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم انہیں سے کسی آدمی ہاں کی کریں کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایسے ایمان کو برکار اور خوشبری دے کہ ان کے لیے ان کے حق کے نام سرکاری کا قدم ہے آپ کہتے ہیں یہ کہ تو آدھے ہیں یقیناً اللہ کو ذات ہے جس نے آس پاس اور زمین کو چھ نیو کے اندر پیدا کیا ہے وہ محاورے کی اجویل کرتا ہے اللہ کی اجازت سے بغیر اس کے ہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے یہ اللہ کہاں پھر سب نے اسی کا جانا ہے اللہ کا ہے. اسے نے اس کی اسے ہے وہ دوبارہ نئے دینے سے انسانوں کو دوبارہ کرائے گا تاکہ ایسے ایمان کو دیکھ بھال ہر کرنے والوں کو آپ کے ساتھ سردا دے دیں اور غرض آلات ہے ان کے اوپر کرنے کے لیے اور نظام کے بارے میں اور فرمایا ہے کہ ایسے ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چڑھے والا دن کے نیچے سے یہ جنگ جنتیں ہوں گی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اپنی ہاتھ پیام کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور جس طرح اللہ تعالیٰ لوگ نیٹی کو کو اپنے طرف کرتے ہیں ایسے بھی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے برائی کی جلدی بڑائی جاتی علاج بلکہ پیدل کے ان کا کام تمام ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو کی کا یقین یعنی نہیں رہتے ہم ان کو دیتے ہیں اور وہیلیں تک آگے آگے بڑھ رہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر ہر حال میں پالتا ہے اور جب اس کی وہ تکلیف دور ہو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے گویا کہ پل تک اس نے کسی معاملے میں اللہ کو پکارا ہی نہیں معلومات جو بالیا تھا کرنے والوں کے لیے خود یہ آپ اور پھر اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ لوگوں کی حادثہ ایسے بھائی حالت اگر آیا ہماری کی جاتی ہے اور یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن ہمارے سامنے لے آئیے یا اس کے اوپر کچھ ان کو قرآن کے سخت نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا بہت کچھ ضروری والا پہلو ہونا چاہیے اس کے اندر کچھ ترمیم ہو جائے اللہ تعالیٰ سناتے ہیں میرے ایسی کوئی منصوبت دیا ہوتی کہ میں اپنی طرف سے اس کے اندر تبدیلی لگا رہے پسند کی حالت نہیں ہے تو صرف کر رہا ہوں جو میری طرف پڑھی کی گئی میں کرتا ہوں میں نے اپنے اللہ کی آپ قرآن کی تو بڑے دن یا سیاحت والے کے آغاز سے میں بھی مختلف ہوگا یہ میرے بات کام ہے صلی اللہ عید اعلان کما رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف اس چیز کی بہتری کرتا ہوں جو میری گھر صحیح ہو گئی ہے یعنی گہری کے علاوہ اور کسی چیز کی قیدی نہیں کرتا رسول اللہ اللہ صلی علیہ اور ان کا کی ہو نہیں ہے بلکہ آپ کا ہر قول آپ کا ہر عمل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادر شنا گئی کی تحریر ہوتا ہے آج کا کچھ لوگ سہیب گانسی اور اس طرح کی رفیت شدید مپکے ہی ہیں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ندیے قدیم کرو ماں مسلم کی زندگی کے کچھ افعال غریب سے ساتھ لک رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا اقلام کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ آپ نے آلہ وہ افغان سارے جام کیے ہیں جو افعال ندیے آگاہ سارا جام کیے ہیں ان میں آپ کی شوا کرنا ضروری نہیں بہت سارے لوگ یہ موازنہ لیتے ہیں یہ کام کیا گیا ہے یہ کام آگا کیا گیا ہے یہ تشریح حکومت ہے یہ غیر تشریح ہے یہ خدا ہے اللہ تعالیٰ والے کو اپنا اعلان کروا رہے ہیں انہیں کہہ دیجیے میں صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف سے جو ہوئی میری طرف یہی ہے اس نیچ کی تیاری کرتا ہوں اس کے علاوہ اور اس کی تیاری نہیں کرتا اناؤں اگر چڑھاؤں کی آگاہی میں لگتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی پرانی کی تو مجھے بڑے دن کا آگا مانی جاتا ہے تو اس یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل ہونے کا انتظار سما ہیں پھر کوئی اگر یا کہ جو صحیح اللہ تعالیٰ پہلے سے نازل سما چکے ہوتے اس وی کی روشنی انتہا کر دے اور ہاتھ کر کے کوئی نہ کوئی لائف اختیار کر دے کوئی کام کرن لا ایسا ہوتا ہے کہ سال اللہ علیہ وسلم پہلے سے ڈال چکا کری کو سامنے ڈال کر انتہا کرواتے تو اس وقت پتہ ہوتا پتا سا ہے دریا سم نکل واضح سے سہول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اضلاع دی ہیں جیسے اگر ساتھ عبد اللہ جب سے مختوم رمیہ اللہ مالا ہے نرشل ولادر سے کچھ مسائل نصے کے لیے آئے آپ نے جہاں تو انہوں نے اپنا ایک اتحاد کیا جو کہ درست اللہ تعالیٰ نے فوراً اجلا کر ان کا احساس آپ نہیں کرد نہیں مانؤں گا تعالیٰ کی بات کی وسلم کا ایک اپنا اتحاد تھا کہ کیونکہ ہر وقت خریدوں سے میں ہم سلام رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو مضبوط نہ پسند ہے مزبوجی ہے کہ میں شہر نہیں مانؤں گا اپنی طرف سے تو انہوں نے اشتہا کیا اللہ تعالی نے فوراً اصلاح فرمایا یہ دیکھیے قریب اللہ علیہ وسلم کی خان ہے کہ اللہ عالمی کی بڑی ہاں کی استعمال کرتے ہوئے اگر کہیں کوئی اتحادی خطر رد ہوتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے یہ تو یہ اللہ علاق المانتی خان ہے اور آپ آب کی ابھیت اللہ <سؤال> میں صرف اور صرف اور ایسے تعالیٰ نے گیا ہے صرف اور صرف کرو اس کے علاوہ دیگر اور ریاستی گہری نہ کرو علی گڑھ مات اللہ خالم تم بہت کم نیند قیمت حاصل کرتے ہو تو لمحہ تعلیم ایسے عمل کو صرف اور صرف پہلے علاقی ہی کی گیری کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور رہیے علاحی کے علاوہ باقی تمام تر چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربان یا نقصان کا سمان احاد و خدشت قرآن و مرجی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے نہ کسی صحابی کا عمل نہ کسی کافی کا حل کا نہ کسی امام کا قول اور قدر کچھ بھی نہیں ہے وہی جو اور صرف اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے عادت شدہ فرنی دو چیزوں کے سفر یہ ہے کتاب اللہ اور سنت کے پور اللہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نکے قریب پر مار رہے گندن کی और اور को भी بھی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کی کتاب میں مہینوں کی کل اعداد بارہ بس پانچ سو پہلا دیا ہے اس وقت پہلے ادا ہے مہینوں کی اعداد بارہ ہے اور ان میں سے چار مہینے پر بہت ہیں کی ہے. ہے کی ان حرمت والے نئیوں میں اپنے آپ پر غورت مانا آپ غربت والے زمین علاق اللہ ہیں کہ ان کا نام قرآن بھی ہے کہاں ہے گرکے شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شنی تو بیا اصول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ادیس کو ایجاد اللہ قرار ہوا ہے حدیث یہ قرآن عظیم کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث پر یہ مصروف نہیں ہے حدیث پر یہ غیر مصروف ہے قرآن یہ مغروب ہے عام جی طور پر یہ شما بھی پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رقم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مانا آدمی لگانا کے حوالے سے اور پھر فرمایا ہونا ملو تھی بل نہ ہی بل جو اللہ تعالی کی آیات اور عزت تمہارے گھروں کے تلاوت کی جاتی ہے تم اسے رسیح حاصل کرو یعنی دونوں چیزوں کی گراوت ہوتی ہے آیات اللہ کی, آیات اللہ کی بھی اور حسمت کی آیا صلاح کیا ہے قرآن مجید اور حکمت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہمی اور آپ کی آگی یہ مضروب ہے تو خیر اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ قرآن میں تب تک آوت نہ کرتا نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پہنچا تھا میں چالیس سال کی زندگی تمہارے گھر ابھار چکا ہوں میں نے پہلے سنے کچھ نہیں کہا جب کچھ عقل نہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا جب میں اپنی طرف سے کہتا نہیں ہوں تو اپنی طرف سے تبدیلی کیوں کروں گا اس کے اندر اصلہ مہیمہ بھی پڑا اس بندے سے بڑا دال اور باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور جب زیادہ آیا دی، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو... جھوٹ کہنا یہ بہت بڑا محنت ہے اس سے بڑا دالن اور کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے آج کل لوگ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو... جھوٹ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> نے یہ فرمایا ہے کہاں فرمایا ہے نہ قرآن میں وہ بات ہے نہ حدیث میں بات ہے کہ اللہ <سؤال> تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی قرآن بھر کے آتے ہیں اور بھر کے ہمیں دکھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے دوستوں میں بات کو باتیں اگر یہ کچھ باتیں اپنی طرف سے اور سو کر دیتے لا سک نام چھوٹے پھر ہم کیا کرتے ان کا دایا مات پکڑ گئے تمہارا تر جیم اور اسی کی بہیلے حیات شاہ کاٹ دیتے تمام ہو پا دیتی اور انہیں اللہ تعالی سے چڑھانے والا دنیا ہوتا کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ رتول ماہش کا سلن کی شہر اللہ تعالیٰ نے نہیں را یہ بات کی واضح کری ہے کہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کوئی محترم نہیں مانا اور ساتھ ہی یہی نکال واضح کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ پر محتران مانگے تو یہ سیتنا بڑا زیادہ برتنے والا ہو گناہ کرنے کی سزا اس کی ادھر اس کو زیادہ ملتی ہے نہیں کرنے کا جواب کی باقی لوگوں کے اس پر زیادہ ملتا ہے اور گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ملتی ہے مثال کے طور پہ گم لوگوں کو نہیں ہوتی گزار اس کو ایسا سلا سمجھاتے ہیں جب سننا تو آیا ہے تم آپ عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہوتی عام طور ایسی نہیں ہوا دماغ کا ہر سا نام ہے لہٰذا اگر تم نے سے کوئی عورت گناہ والا کام کرے گی جو سے آغازی اس کو آزاد ضروریاں ہے اور بالکل نہ رہتا جو اللہ رسول کی سب پر نہ رہے گی نیک سارے آغاز کرے گی نقطی ہاں اجرا ہم اس کو की کی چبر دیں کام ہے لہٰذا دیکھی کا کباب بھی ڈگنا اور برائی کا گنا بھی ڈگنا اسی طرح عام آدمی اللہ تعالیٰ کا جھوٹ کما باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نہیں سبھڑتا اور اگر ہم بہار میں جیسے کام کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں ہم فوراً اس کی کیونکہ ان کا نساموں والا آ رہا ہے یہاں کوئی اللہ کی فنوانی والا کام کرے تو اس کو سدار زیادہ ملتی ہے ایسے ہی جگہ کا بھی تفج ہوتا ہے جگہ اللہ ہاں کہاں احترام زیادہ ہے تو وہاں پر کیا گیا بے مدد اس کا عجر زیادہ ملتا ہے وہاں کیا گیا گنا اسی کی سزا زیادہ ملتی ہے آپ گھر میں مال پڑھیں بے روز کر مقرے بڑھے فی الحال نالوں کا خواب مسل نکلی میں بڑھے, بڑھے ایک ہلاک اور مسل حرام میں پڑے تو ایک لاکھ نوالوں کا خواب مقرر حرام بڑی لگانا جگہ ہے وہاں کوئی ایک نواز بڑھتا ہے تو ایک لاکھ نوالوں سوا. کا سوال ملتا ہے جگہ کا قسم ہے اس کی وجہ سے سوال پڑھ رہا ہے اور اگر وہاں کوئی برائی کرے اس کا بنا جا رہا ہے بات برائی کرنے کی نہیں برائی کا سوچنے کی اللہ تعالی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بناتا ہے جو بندہ ارادہ کرے جو بندہ ارادہ کرے پوری دنیا میں آپ جہاں مرضی نکل جائیں آپ گناہ کا علاقہ کرے گناہ کا ارادہ کرنے پر سردی جب تک آپ گنا سب انجام نہ دے گی لیکن یہ ایسی مت سیلا ہے سر جو ہاتھ کا ارادہ نہیں کرے گا جو زند ہو اس کو دردناک آواز میں مسلم کی وجہ سے بھی کاف زیادہ اور کبھی کا گنا हो जाता है ہے اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہر حال کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پرانتا ہے اللہ اہم کو سکھاتا ہے یقین دوسرے کے لوگ کامیاب ہوئے اور پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ نگے شدید سب اللہ جگہ پر, پر کوئی وہ جیسا آسم نہیں آنے لگتا تھوڑا ناق کا مطالبہ کر دیں گے ایسا نسخہ نہیں دکھایا ایسا سکھا کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ یہ بھی وزنی ہوتا اللہ کے لیے ریپن پر نہیں ہوگی مارکوں کی ریپن کرے گی یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن وہی نازر کیا ہے یہ بھی میں ریب سے نازر کیا ہے ابھی آج آپ نے دلاوت سنی یہ واقعات واقعہ کے طالبہ قوقوں کے اللہ تعالیٰ نے نظر کیے ہیں تو کیا ہے؟ یہ ہماری بھائی ریت کی خبریں ہیں نو رہی ہاتھ نہیں ہم یہ آتی کبھی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ آپ جانتے نہیں وہ نہ آپ کی بن جانتی رات ہیں اتنا ریت کے حالات ہوتے ہیں کسی گدی کا اپنا مت اور اشتہار ہوتا بول ظاہر کر کسی ونی کا اختیار نہیں ہوتا کرامت ظاہر کرنے پڑ رہا ہے کرامت نہیں بڑھ رہا ہے انسان نہیں کیا لیکن کسی ولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب چیز کا ہے کرامت ظاہر ایسا دے ایسے وہ ریڈی میڈ اور ریاستی ہوتے ہیں نا جو اپنی گرام لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ہی کرتے اپنی کرامت دکھاتا ہوں وہ بہت بڑا سا ہے یا پھر شوق کا کام ہے ایسا کام ہے یہ گجرا والا کا واقعہ ہے کوئی یہ سیمن مارا میرا نام رہے گا تو ہمیں جان ہی پیر آ گیا اور کہتا ہے کہ میں میری راوت کیا ہے کہ اس پیانے میں ہاتھ ہوں وہ کا مدرسے کا ایک لڑکا تھا بڑا شراکی تھا غریب تھا بہت وہ اس بندے مقابل سامنے بیٹھ گیا اسے بڑا وہ کے پانی کو پیسہ کرتا ہے میں اپنا روال پانی کے سامنے دے سا تھوڑا کام پیما لہٰذا میں اسے بھی پڑا بھائی بات سرام ہوں لوگوں نے پکا یہ کیا اس ہاں سے کیا ہو رہی کیا اس نے ہاتھ کو تکلیف لگائی میں رواج کو تکلیف سے دھو جانا تو یہ چوٹا ہے یا پھر جادو ہوتا ہے جادوگر بھی اپنے آپ کو بڑے بڑے کے بات کرام کرار دینے لوگوں کو دور لینے کے لیے تو خیر وہ خرق عادت امون جو نبوت نمت ملنے سے پہلے امتیاب کو دیے جاتے ہیں وہ خرق عادت امون جو نبوت کے بعد انبیاء کو ملتے ہیں اور کرام آپ جو اللہ تعالی کے کو دی جاتی ہے ہیں کر کے آدت سب چاقر غائل ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو یہ برحق ہے لیکن اس میں ولی یا نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا اب دیکھ کے نمبی میں نہیں چلا ہوا اندر کے موقع پر پیسے پتھر باندھے ہوتے ہیں میرے گھر پتھر باندھ کے کس طرح خرچ اس کو باندھ کے لے جاتے کمر کو کچھ تھوڑا بہت سہارا دیے फिर तीन जी के बाद जाकर अपनी माँ ने यादव का इतिहास किया लोग आता था वो आया नदी अखिल ने सबको डाल दे और इस बारे जो देगा क्या था कि जन बंदो का खाना चौदह सौ आदमियों ने खाया कसी का किया अगर नसी का अपना बातों में क्या होता हो कहे का अपना इतिहास नहीं جان پونچھ کے سر ڈائور سے نہیں بلایا رسول اللہ وسلم نے آپ کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اریز تم ابھی تم اگر تمہیں شتر سوچے تو نبی کو بڑی بات لگتی ہے نبی کو بڑی تریکی ہوتی ہے تمہیں پریشان دیکھ کر اری سن ہری تم وہ تمہارے اور بڑے حریف ہیں کرنے والے کوئی بھی کہا کماری کرنی پڑے گا ان کی بھی کلاس میری ہاتھ نکل رہی ہے سدید اور مالی مارنے پر پہلے دھیر ہو گئی تو اس کے جانے لگے دونوں میں راجنی بڑھیا تھی جب باہر نکلے تو ان کی راکیاں روشن ہو ان کی آگے آگے روشنی کی رحمت ہے اور اللہ جب چاہتا ہے باہر کرتا ہے اس میں ان کا اپنا بڑا پیار نہیں ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ جو نیشیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھا بردا کرتا ہے اور مزید یعنی آدر پہ بھی ان کے لیے اچھا بدلہ تیار ہے اور قیامت والے ان کی بہت اور پریشانی اور دقت نہیں ہوگی جنرل والے جب ان سے ہمیشہ رہیں گے اور وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ اتنی ہی نکلک ہے جی برائی کریں گے اس کا ان کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر عزت کھا ہوگی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے بولا کہ ان کے چہروں پر تعلیم رات کے ہوئے ہیں یہ جہاز والے ہیں اور مانو زمین سے تمہیں عزت کون دیتا ہے اور سر اور بسارت کا بالکل مالک ہے مالک مالک مالک اور رنگا کو مردہ اور مردہ کو جنہا سے اور مہار گا کی کرتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے تو کہیں لگتے یعنی وہ دوسرے عید سے جب ان سے پوچھا جاتا, ہے جاتا ہے کہ یہ سارے ہستی کون سلا رہا ہے تو کہتے اللہ آج کا دوسرے کا بیٹا لینا ہے تو رلی دیکھنے کے دربار پہ جاؤ ریٹر دینا ہے تو امام بلی سرکار میں پہنچوی اور جو سارا سر ہے دان آتا ہے سارا کچھ یعنی جو میری گڑ ہے بڑا لاش کیے ہیں میری مطابق بھائی لاش کیے وہ دان چہری کی تو زیادہ دھیان رکھ ہے وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اطلاع ہے یہ کہتے نہیں اللہ نیبو اختیار کیے ہوتے ہیں ان کا اختیار والا علاقہ نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ وہ احتبان کی قوم سال بنائے ہوئے تھے بعد اور لڑک ایسے مکے کے مجرکوں نے بھی بنائے ہوئے تھے لاس انار اور آج کے لوگوں نے بھی بنا رکھے ہیں تو باہر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں لاکے یہ ہمیں اللہ میں اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کی عبادت اللہ کا ترق چاہنے لیے جیسے آج کا مجرے سیدھا لگتا ہے کہ یہ اور یہ ہیں جو تمہارا پر ہفت رات ہے سبھی کا پلاد اور ہب کے بعد تو اینا دوسرا خون تو تم کہاں سہ جائے جاتے ہو کام پھرے جاتے اور پھر اللہ آر آر خود قرآن کو دے جاتے ہیں ہلکا بھی نہیں تھا سورت بھی ملتی کی اس جی کوئی ایک سورت ہی لے جاؤ پندرہ منٹ پچاس روپیٹ دو نکالی اس کو بڑھا لگا کسی بھی ہلکا کرایا سورتہ ساری بنا کے لے اپنے سہولا سب کو سلا دو جتنے پہارے بہارے ہیں اگر تم ایسا نہیں کر سکتے آپ تک اور ہماری جبھی کر ہو تو آپ کا ڈرا اور اس کا دو بڑا افسر اور یہ کی ہے پر اور پھر اللہ علیہ وسلم کی انہیں زبان کی ہلوائی ہے کہ اللہ کے آگے شرم کا کوئی مد اور اتیار نہیں ہے اللہ کے بتاؤ نے کوئی کچھ نہیں چلتی اللہ تعالی اللہ نے کہ نسل کی کوئی شرط کی شرحوں کو میں اپنے آپ کے لیے نثر کی نظر کا مالک ہوں نشر کی انسان کا مالک ہوں ما اللہ ما شاہ اللہ ہاں سپا نقصان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا ہے اللہ نے جو کچھ عقل دی ہے اکل سے نقصان سے لگ جاتا ہے آپ گراوی کر رہے ہوں کچھ رکھیں گے تو ہوگا تو آپ مختار سے دیکھتے ہیں اتنی اکل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اگر گرائیوی کرتے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بند کر دے تو پھر لالا <سؤال> نے کوئی نب سیدھا روپ میں اپنے آپ کے دفے نقصان کا مالک نہیں ہوں لانا تھا اللہ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ پیچھے ہے اس کے مقابلے کا اقسام سفاق ہوتی ہے لکھو ہر خط کے وقت ہوں تو جب وہ وقت آ جائے گا تو آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے اور یہ سب کا چاہا ہوں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں بڑھا ہے اللہ بناتے ہیں اللہ کی فصل یہ بڑھا ہے وہاں نیم اور تم حاصل کرنے والے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا دے ہیں کہ اللہ خود اعلیٰ تو وہ ہے کہ جس سے کچھ بھی وقت نہیں ہے لہٰذا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت والے دن کے بارے میں کیا زمان ہے اللہ تعالیٰ بڑا قدر کرتے ہیں لیکن دونوں کے اکثر لوگ نش کریں یہ بات نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوٹ مارنے اور آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور آم پڑھتے ہوں یا کوئی بھی عمل کرے ہم اس وقت حاضر ہوتے ہیں ہم اس وقت ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور دیر رس سے مینوں آسمان میں ڈرا برابر بھی کوئی چیز پکتی نہیں ہے ولا بڑا زیادہ ڈرنے سے چھوٹی چیز بھی بکتی نہیں اور نہ ہیلنے سے کوئی بڑی چیز ادا کرا کی بکتی ہے ڈرا کیا ہوتا ہے بند کرنے میں روشن دان یا کوئی بارش کو راخ ہو اور ساننے سے سورج کی روشنی دو مشاعرے میں اس کے درجوں کے چھوٹے ذرا ابتے زرا اس کو درناب درناب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درد دردہ درا کر کوئی چیز کا درے سے بھی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے دھمتی نہیں ہے یہ سب کچھ کتابیں کو بھی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان پر نام ہی ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت والے دن کسی قسم کا کوئی محفوظ پائے گی بلکہ وہ قیامت کے دن بڑے اطمینان کے ساتھ آئے آج تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اس کا جو بھی اور پھر حضرت نے منہ کا سران کا تذکرہ کرایا ہے شاعر کو وہی بار تبدیش کے ہم ہو اور ایک بڑا رول ہے جب یہ تقریب کا رولت ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے آغاز کا تذکرہ ہے انہوں نے مجھے پورا کر کے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ سماطے اسلام اور کتابی آیا تو حکومت حقیق یہ کتاب ہے کہ اس کی آیات اللہ تعالیٰ نے اور حقیق سے بیان کیا ہے کہ حقیم کی اور باندان دار پر بھی فوجی کا جان جان ہیں ہیں سب کا حضرت اللہ کے حضما ہے آج کا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رزت شاید ہمارے لیے ہے اپنے بیوی بچوں کا اولاد کا حضرت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ ذمہ داری انسان کی نہیں ہے رزت کی ذمہ داری اللہ اور برہرانی انسان کی ذمہ داری کا ہے عاد اللہ نے جو اس کو کہا ہے وہ کام کرے رزلٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اگر زمین میں بس مزید آسمان وغیرہ کے لیے بربتوں میں یہ رات کا لوگ تھوڑا تھا قرآن کی گروت کی طرف ہو جاتے اللہ ہاتھ کر دیتا ہے رمضان میں کافی سارے سال کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ سب کچھ بآسانی پورا ہو جاتا ہے کاروبار تیز ہو جاتا ہے لوگ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا قتبہ اپنے جیسے پیدا کر لیتے ہیں ڈرنے لگ جاتے ہیں عبادت پی کر پرواز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ضروریات کا فرمانے بیٹے میری عبادت کے مدد نکال میں میرے پینے کو خوشیاں دکھا سکوں گا وہی لوگوں سے میں پوری شاید عبادت کے لیے مدد نکالو اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کرے گا عام دنوں میں لوگ کو بعض دروازے پڑھنے کے لیے وقت رات میں اپنے کمنے سے آ جاتے ہیں قرآن عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں اللہ الگ الگ ریسیت جاری رکھیں گے تو اس کی روزیات بعد میں بھی پوری ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ نقصان بھانا کرتا ہے اللہ یاد کر ایسا کیا یہ بھی نہ نکالا چولہا ہاتھوں کو کام کاج میں مشغول کرتے ہیں جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے تو بے سب ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو کام کاج زیادہ مصروفیت بڑھ جائے گی لیکن معلوم اچھا اللہ تعالیٰ ہے نہیں کرنا ہونا شروع ہوتا ہے اس طرح اللہ نے جی کو پائے کرتے یاد کیا گیا ہے جا رہے لہٰذا سوچتی ہی مانیتا اوپر سے بھی کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ <سؤال> تعالیٰ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے تمام سب لوگوں کا ہزر تو انسان کو چاہیے کہ جو کام اللہ نے لایا ہے وہ کام کرے اور جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذن میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدالی نہیں ہے نہ ہی میں ریت جانتا ہوں اور نہ ہی میں ایسا ہوں کہ میں سمجھتا اور جن کو تمہاری نکاہیں یقین سمجھتی ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کو خیر نہیں دے گا جا. اللہ جانتا ہے کہ کیا اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا یعنی جو ہے مسالے اگر میں ریت کا دارا کروں تمہیں ظالموں میں سے ہو جاؤں یہ اتنے ریت کا مسئلہ دیکھا ہے کہ ریب ایک ہوتا ہے ریب کا کچھ تھوڑا بہت علم یعنی خبروں کو آپ دیکھیں یہ سلام کا رابطہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے مسجد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے دیگر خوفوں کے واقعہ سنا ہے اللہ نے کیا کہا ہے یہ غیر کی خبریں ہیں ہم نے نہیں کیے ہیں آپ کی طرف تو یہ ساری غیر کی باتیں بھی ہمیں معلوم ہو گئی یہ ہے غیر کی خبر معلوم آ رہے تو غیر ہونا نہیں کہا جاتا آپ کو پتا چل یا قرآن پڑھ پر کے تفقیل پڑھ کے کہ یہاں کا واقعہ کیا ہے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا امام کے ساتھ کیا ہوا بعد کی خبریں پتا چل گی پھر قیامت کے قریب کیا ہوگا قیامت کے حالات قرآن میں آدم سے مجبور ہے یہ ساری غیر کی باتیں آپ کو پتا چلے گی سارے سال کچھ جاننے کے بعد آپ کے حالات کر سکتے ہیں کہ میں غیر کچھ اور چیز ہوتی ہے ان میں غیر اور چیز ہے اور غیر کی باتوں کا معلوم ہو جانا تو اور چیز ہے اب نثال میں کون سا کوئی آدمی اگر اس کو بخار ہو جائے تو وہ لوگ جو بالکل انپڑھ ظاہر ہیں جنہوں نے की کی وہ کیا کر کے دیوارے بھی دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ جو آدمی بیمار ہو جائے وہ میرا نام جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ آدمی لڑائی ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے اس کے کئی لوگوں کو پتا ہوتے ہیں درد ہو جائے تو پرانی پیڑ بھی لڑو کھا اچھا یہ ہمت اور صف کی معلومات لوگوں کے پاس کسی حد تک موجود ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کہنا سکتے ہیں پتا ہم ڈاکٹر کسی اور چیز کا نام ہے عقیب اور تجیب کچھ اور ہے عکیب تجیب ڈاکٹر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی نئی پیدا ہونے والی بیماری کا علاج اپنے علم کی بنیاد پر دریافت کریں سنی سنائی کو یاد کرنے سے وہ ڈاکٹر کہہ رہا سکتا بیماری کو سوجی اس کے بعد اہلیہ کو سنجے اس کے قواعد اور نقصانات کو جانے اس کی تصدیق کو سمجھے اس کے مطابق اس کا علاج کرے اس طرح ہیں وہ کیا ہے کہ آپ بات کے کیا ہے ہم نے بتا دی پتا نہیں کیا ہے کوئی بیٹھا ہے کھڑا ہے سارے چلے گئے ہیں کوئی यह نہیں یہ बात کی بات ہے ہمیں مادم سے اگر ہم اپنے دور سے بغیر کسی دلچے اور واسطے کے معروف کر لیں تو پھر ہم آنے بغیر کی حکاش بدلنا ہے اب لاہور میں کم کٹا ہوا تو اگر سال کو سیا جی ابھی بھی پہلے دھماکہ ہوا یہ اور غیر ہے دور ہے نا ملطانوں سے بہت دور ہے وہاں کے دماتا ہونے کا منظر آنکھوں سے ہوتا ہے غیر ہے ریب کی خبر اس بندہ بڑھیا اور وائر کون پہنچ گئی وہ چاہیے آرم الحمد بندے آپ اس کو آرم اور ہونا نہیں کہا جاتا ہاں ری کی خبر ہے آپ کو پتا ہے نا سب کو انڈیا اور جو ہے دیکھا کس نے ہے انڈیا بھی وہاں جا کے کسی نے بھی دیکھا لیکن سب کو یقین ہے انڈیا کی ہے امریکہ کی ہے گرام مدد کی ہے گھنٹہ ہیں آپ کو آپ نے مانی ہے آپ کو علم ہے کے بارے میں معلومات موجود ہے لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود غیر کی اتنی زیادہ باتیں جاننے کے باوجود ابھی بہت بات ہے ایسے ہی انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر کی باتیں انہیں دی ہیں ریب کی کچھ باتیں بتائی ہیں اور انبیاء نے وہ ساری باتیں بنا کو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں اور جو ہے پہلا سب کا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے نہیں کیا جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سارا نے سماجی مسلم کو کوئی بات پہنچائی تھی بتائی تھی اور رسول دا سل نے وہ بات امت کو نہیں بتائی وہ بہت بڑا محسوس بات جس کلر ریب کی بات کرتا ہے وہ سارے مثر نے امر کو بھی بتا دی جس قدر ریب کی باتوں کا علم رسول کو تھا وہ امت کی بات کی نظر اب ہتھ ہے حاصل کرے تو لہٰذا اس کو آرے خیر ہونا نہیں قرار کیا جا سکتا آرے وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی تجھے جانتے لیکن والا ہر بسوں کو دہلی پر پریشان رہے سبو سے واپسی آئے کو سے بھی ان کے بھی ان کے ادھر بہانے نے ساتھ بولا ان کے زندہ کرا رہے اللہ کے کئی اللہ کے ہاتھ جس بات پر درد کرتے ہیں ہاں اس باتیں اللہ تعالیٰ نے بدائیش کی جو بدائیش کی اللہ تعالیٰ یہی بات پر بند ہے کہ کو جو اللہ تعالیٰ ہے تو جاننے والا ہے اپنا ویسے کسی بھی نہیں چل رہا تھا سوال مگر ہے ہاں رسولوں کے اس پر اللہ سارا راشی ہوتا ہے اس کو بتانے کے بعد یا راستہ تھا اس رسول کے آگے پیچھے کھا نظارے والے بخرب کر دیتا ہے ساتھ سارا اپنی بتا دیتے اپنے گھر کے تحرابات آگے پہنچائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو باتیں غیب کی بتا دیتے ہیں اور پھر یہ جی دھیان رکھتے ہیں کہ رسولوں نے یہ باتیں آگے پہنچائی ہیں یا نہیں پہنچائی کے جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ سے یہ ریب دان ہونے والی بات ہے ہاں غیر تھی بات کے پاس تھی اور اس صدر معلومات کے پاس تھی وہ ہمیں اس پہ پہنچائی آج اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا زمین سے بھی پانی نکلا آسمان سے بھی پانی بھرتا پورے پانی پہل گیا السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے لوگ اس پر سوار ہو گئے جو قابل تھے وہاں کا بیٹا تھا وہ بھی فرق ہو اسی طرح آل کی طرف اللہ تعالیٰ نے فلاق و السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کی بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی آزاد کو داغر کیا اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور راقت سے ظاہر رکھی اور اسی طرح سون کی طرف سارے فلاق و سلام کو بھیجا انہوں نے بھی تو کی طاقت دی اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی کہ کورے کو بھی ادا کر دے گا اور پھر تعالیٰ نے اونٹنی کا نقصان نہیں کرتا مزید کچھ نہیں کہنا لیکن دادوں نے اس کی اونچے کاٹ کی دانگے نہیں کی کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی آگاہ ناگر کیا اور پالے اور مار آنے والوں کو بھی گات کی اور جو لوگ تھے ان کو چیل نے پکڑا اور وہاں او پر آیا تو یہ دونوں چیزیں تھیں جیس اور زلزلہ دونوں کا نازی اسی طرح اخلاق وطلاب کا ٹکرا پلاس الاق کے بیٹے کی خوشخبری لینے کے لیے ہمارے پیشے تو وہ پہلے تو اس سے ڈرے اور گھبرائے کیونکہ وہ کھانا نہیں جب رہے والے تو کہتے آئے اور بتایا گیا کہ روم کی فوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سگڑنے لگے کہ ان پر آپ نہ ہی ان کی ہار حاصل کیا جائے ان کو بھیڑ دے دی جائے ان کو اپنا وہ بہت زیادہ نرد کرتے لاؤ بھاؤ آگے بھرنے والے ہیں خیر وہ رشتے اختلاط اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اذاف ناز کیا اور ان کو کہا گیا کہ لو علیہ السلام و خلاط کو کہ اور آپ پر والے ہیں آپ دے کر نکل جائے آپ کے اوپر لوٹ علیہ وہ بھی بزرگوں کے ساتھ کی وہ بھی گھر کا برباد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اور پتھر کی اچھے سے مدد کو نہیں باپ چیز جو مسجد کی طرف شعیب نے بھی اپنی خوف کو دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امید کو قبول کرے اور ماس کے ماف نہ کریں لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو علیہ شہید تو, تو کہتے ہیں تیری باتیں ہمیں سر یہی آتی اور تمہارے ہمارے ہے کہ تیری اوقات کیا ہے دوست کا آتی ہے اگر تیرا نہ ہوتا تو ہم تجھے حجم کرتے تو خیر جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آگے شعیب اسلاح کو, اسلاح کو اللہ نے اور بدلوں کے بعد اپنے گھروں میں گر گئے اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے دوبارہ سے سارے اجلاک کا تذکرہ کیا ہے کہ ان سارے اجلاک کی گاؤں میں پھر عمل تو پھر ہون یہ اپنی لوگوں کو لے کر اور لانت ہے تو یہ اللہ تعالی نے درد ایک بات کے آپ ہیں ہے آگے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہے بارا خست علیہ لکھا یہ کچھ غلطیوں کی کہانیاں ہیں جو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں کچھ ان میں سے باقی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل کر رہے ہیں اور ہم نے ان پر غزل نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر غزل کیا ہے اور ان کے بخود کرتے سے وہ ان کو بچا نہ سکے اور میرے رب کی فکر کس طرح ہوتی ہے جب وہ اس کی پر حالات حاضر رکھتا ہے اللہ کی بڑی دردناک اور بڑی ہے اس میں شانی میں لوگوں کے لیے جو آپ کے آپ سے رہتا ہے اور کیا کرا بنواتے ہیں کہ شوق ایک وقت ہوں گے کچھ بس وقت ہوں گے جو بس وقت ہے وہ جانور میں جائیں گے وہ سانس نکالیں گے تب بھی چیزیں گے سانس اندر آ کر گے پھر بھی چیزیں گے اس طرح چیزتا ہے سانس اگر کھینچتا سا ہے تو پھر بھی چیزتا ہے اگر سا نکالتا ہے سانس پھر بھی جیتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو ایک پک لوگ ہیں وہ جسم میں ہوں گے وہی شہر رہے گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر جسم کی نا ختم ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ سوال نے یہ نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو پختہ کر دیں کیا آپ کو پتا چلے کہ آپ ہاں کو بھی نہیں جسایا جا رہا آپ کے پہلے انبیاء کو بھی لوگوں نے جسایا ہے اور جو میرے پاس ناوی ہو رہا ہے دی, یہ یہ ہے اور نصیحت ہے وہ میں کام کروں کے لیے اسلام آباد منفرد اللہ کے زمین کا ہے سارا معاملہ ہے جہاں اسی کی بات کرو اسی پر توقع رکھو اور آپ کا حق لوگوں کی آفار سے Thank you.